رب علم تو نفسی فرلی فرح الغفور ہے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو تو مجھے معاف فرما دے پس اس نے انہیں معاف فرما دیا بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے آمین